سور روم کا آغاز ہے س روم مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر تیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چوراسی ہے اس میں ساٹھ یعنی سکسٹی آیات ہیں اور چھ رکوں ہیں روم کی ایک سلطنت تھی جو اس وقت سپر پاور تھی اور ایک سلطنت تھی فارس کی اس وقت جو ایران ہے یہ پہلے فارس کہلاتا تھا فارس والوں کی اور روم والوں کی جنگ ہوئی یہ دو بڑی بڑی طاقتیں ہمیشہ سرد جنگ میں مبتلا رہیں تو ان کے درمیان سرد جنگ تھی لیکن ایک وقت وہ آیا کہ سرد جنگ گرم ہو گئی اور روم اور فارس والوں کی جنگ ہوئی فارس والوں نے روم والوں کو شکست دی اور کئی علاقے انہوں نے فتح کر لیے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا تو کافر کفارے مکہ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ روم والے اہل کتاب ہیں یہ رومی عیسائی تھے عشا علیہ السلام کو مانتے انجیل کو مانتے اور کہا تم بھی اہل کتاب ہو کہ تم قرآن کو مانتے ہو تم عشا علیہ السلام کو بھی مانتے ہو فرق یہ کہ عیسائی قرآن کو نہیں مانتے اور مسلمان عشا علیہ سلام کو بھی مانتے ہیں انجیل کو بھی مانتے ہیں اور فارس والے مجوسی تھے آگ کی پوجا کرنے والے مشرق تھے تو انہوں نے کہا یہ بھی پوجا کرنے والے ہم بھی پوجا کرنے والے تو ان کاپروں نے اس بات پہ یہ کہا مسلمانوں کو تانا دیا اور کہا کہ جس طرح آگ کی پوجا کرنے والوں نے انجیل کے ماننے والوں پہلے کتاب کو شکست دی ہم بھی بتوں کی پوجا کرنے والے قرآن کے ماننے والوں کو شکست دیں گے اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ وقتی شکست ہے ان قریب روم دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں فتح مل جائے گی رومیوں کو حالانکہ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی اس وقت رومیوں کو ایسی شکست ہوئی تھی کہ اب ان کی فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی لیکن قرآن نے غیبی خبر بتائی تو صدیق اکبر نے فرمایا نو سال کے اندر اندر رومی فتح یاب ہو جائیں گے وہ فتح حاصل کر لیں گے واقعی سات سال گزرے سیون ایئرز تو رومیوں کو فتح ہوئی اور فارسیوں کو شکست ہوئی رومیوں کو فتح ہوئی یہ پیشینگوئی جو غیبی خبر تھی وہ صادق آئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نو سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح ہوگی تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ بے کا لفظ ہے بے 3 تین سے لے کر نو تک کے لیے بولا جاتا ہے تو قرآن پاک میں ہے کہ چند سالوں میں یہ فتح پا جائیں گی اور چند سالوں کے لفظ بے ہے اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ نو سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الفلام حروف مقطعات غلی الروم روم رومی شکست کھا گئے ہار گئے فی ادنل اردی قریبی زمین میں یعنی روم کے وہ علاقے جو شام میں تھے اور جس کی سرحد فارس والوں سے ملتی تھی وہاں پر فارس والوں نے انہیں شکست دی اس وقت جو ایران کی سائز ہے یہ تو چھوٹی ہے ملک فارس اس سے بڑا تھا وہ غلب سیگ لیبون اور وہ اس شکست کے بعد اب ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے چند سالوں میں لفظ بدون کے معنی نو سال کے اندر اندر یہ غالب آ جائیں گے لاہل من قبل وم باد اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ یوم عیدین یفراہ اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ وہ تو عیسائی ہیں مومن کیوں خوش ہوں گے عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن اور مجوسی بھی مسلمانوں کے دشمن مگر عیسائیوں کے مقابلے میں مجوسی زیادہ بڑے دشمن تھے عیسائیوں میں ابھی بھی کچھ اسلام کے لیے رمک پائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ عیسائی ہی مسلمان ہو رہے ہیں بِن نصر اللہ اللہ کی مدد کے سبق یم شروع میں اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے وہ وہ العزیز الرحیم اور وہی غالب مہربان ہے۔ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعده اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون ہاں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مسلمانوں کی خوشی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اگر عیسائیوں یعنی رومیوں اور فارسیوں کی جنگ ختم ہو جاتی یعنی یہ دو سپر پاور اس دنیا کی تھیں اگر ایک سپر پاور بن جاتی اور رومی شکست مکمل ہمیشہ کے لیے کھا جاتے تو پھر یہ فارسی لوگ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے تو اس لیے یہ دونوں سپر پاور کا وجود اور آپس میں لڑنا یہ مسلمانوں کے لیے باعث نعمت ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہوتا ہے ایک دشمن کو دوسرے دشمن سے ہلاک فرماتا ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کفار کو ان مشرقوں کو ان یہودیوں عیسائیوں کو آپس میں لڑا دے اور یہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے بجائے خود ہی لڑ لڑ کر ہلاک ہو جائیں اور مسلمانوں کو ان کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے یا نمونہ یہ لوگ جانتے ہیں و رم منل حیاتینیا دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں یہ کافر یہ گناہ صرف دنیا کی سمجھ رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے صرف ظاہر کو جانتے ہیں وَهُمْ عَنِ آختی ہوں اور وہ آخرت سے غافل ہیں اوللم یا تفکرو فی انفس کیا انہوں نے خود اپنے بارے میں غور نہ کیا کہ اللہ تعالی نے کیسی قدرت کی نشانییں خود انسان کے جسم میں رکھی ماں واتی ول اَغا و ماں بئی نہماں اللہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ٹھیک ٹھیک بنایا وہ اجلم مسمہ اور ایک مقررہ وقت کے لیے بنایا ان آسمان اور زمینوں کو جو کچھ اس میں ہے سب مخلوق کو فنا ہے باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے وہ انکسی اوم من سے بل قو بہم اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں اکثر لوگ کافر ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا تصور یا تو بالکل ہی نہیں یہ اگر ہے تو درست نہیں ہے تصور آخرت جب دل سے مٹ جائے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اوللم یسیگو فل اردے اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا فینظروا تا تاکہ وہ دیکھتے کئی عاقبت عقیبتین من ہین کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا ذرا دیکھیں کہ بڑی بڑی تہذیبیں آج خندرات میں تبدیل ہیں بڑے بڑے سیٹھ مالدار حکمران وزارہ آج اپنی قبروں میں ہیں قانون اشد ہوں قوت یہ لوگ ان سے بھی زیادہ قوت میں زیادہ تھے طاقتور تھے اثر الدا اور ان لوگوں نے زمین کو ان سے زیادہ حریالہ بنایا زمین پر کھیت اور پھر کھیتوں پر ہل چلانا سبزہ اگانا یہ کام انہوں نے جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان سے زیادہ انہوں نے کیے ہیں اس لیے کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں ان کی طاقتیں موجودہ لوگوں سے بھی زیادہ تھیں وہ آمروہا اکثر مما آمرو اور زمین کو انہوں نے ان سے زیادہ آباد کیا کوئی ہزار سال عمر کسی کی دو ہزار سال عمر تو زمین میں وہ زیادہ رہے ہیں مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی لمبی عمریں ان کے لمبے چوڑے بدن ان کی طاقتیں کہ جب وہ خالص کھاتے جڑی بوٹیاں ان کی غذا ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے اور موت سے نہ بچ سکے وہ جا تو اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے فما كان نمون اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں لیکن وہ خود اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا کرتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہے سم کانا آقی بتلدین پھر ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے حد سے بڑھ کر برائی کی اور وہ برائی میں بہت آگے بڑھ گئے ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کا بھی آیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا انسان گناہ کرتے کرتے حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ہدایت کی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی وہ کانوں بھی اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے آخرکار ایسے لوگ تباہ ہوئے ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں ایک پاکیزہ اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے محبت کے ساتھ درد السلام پڑھی اللہ و سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و کسل